میرا مختصر سوال یہ ہے کہ یہ دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا کیسے اکثر لوگ کرتے ہیں ہنستے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسلم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسا کرنا کیا صحیح ہے اور صحیح نہیں ہے تو کیا مسلم کیا سزا ہے السلام علیکم یہ جامت کی نشانیوں میں کریم سرح سرح کے لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا, دنیا کی باتیں کیا کریں گے تو یہ اے, یعنی جامت کی نشانیوں میں سے ہے مساجد میں جا کر مساجد جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں آ, نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں طروط قرآن کے لیے بنیادی باتوں کے لیے نہیں کی جاتی ہیں. ہاں موت کے ساتھ میں جو ہے ہاں لوگ جو ہیں وہ آ, جو ہیں مساجد میں بات کر جنہیں کی باتیں پڑھیں گے اللہ میں بچنے کی توقیر کتاف جی فقیر الدین بھائی آ, یعنی دوسرے لفظوں میں منی قرشی بھائی